سیلا لکھ دے ڈوبے دن میں جنت لے جا گارہ مگر میرے لیے اکاش مدینہ لکھ دے تاج دار ہر ہو نگاہ کرم ہم رری سب جائیں گے تاج گارے ہر گاج گرے ہر خوشا سور من اے نگر لکھ بھی ہاشمیل بی گارے ہر غریبوں کے دن بھی سور جائیں گے ہم یہ بے کشا کیا کہے گا جہاں ہم یہ بے کساں کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے پانی اگر جائیں گے تاج در کے مارے ہم کوئی اپنا نہیں ہم کے مارے ہم آپ کے درد فریاد لائے ہیں ہم نکاہے کر کرم محمد ہو نکاہ کرم رم ورا چافٹ پہ ہم آپ کا نام لے کہ مر جانے مدی چلے مدی آؤ مدی آؤ مدینے چل سب مل کے مدی مدینے چلے, مدینے چلے. مدی میں چلے ہاں مدی میں چلے مدی میں چلے مدی میں چلے مدینے چلے اسی میں چلے سی مدینے چلے تجلی کا ہم نے سجلی بھی دیکھا در واس پر سر جھکا کر بھی دیکھا اور پا کے رو کا منظر بھی دیکھا ارے مانا کے پیرا نے جلیئر بھی دیکھا مدینہ نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا مدینے چلے آؤ مدینے چلے میں دسو مدی مدینے چلے ساری سے پینے چلے یاد گر کو اگر گئی ایک نظر وہ نظر یاد گھر کو اگر اٹھ گئی ایک نظر جتنے خالی ہے سب جام پر جائیں گے تارے ہر شاء اللہ نحمد و نسلی و نسلی مولا رسولِ کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد والا آلہ و اصحابہ و بارک و سلم و سلی علیہ کے ساتھ ناظرین ایک بار پھر آپ کا میز بار محمد جلید اقبال حاضر خدمت ہے اپتائی ٹائم میں آج ناظرین جس دن کی نزبت کو ہم منانے جا رہے ہیں اور جس شخصیت کا تذکرہ کرنے جا ت حضرت علی المرتضا ربی اللہ تعالی عنہ بن ابی طالب الماروف عبد مناف بن عبد المطلب الماروف شیبہ بن ہاشم الماروف عمر بن عبد مناف المعروف محیرہ بن قصا الماروف زید بن کلاب بن مروا بن کا بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نفر بن کنانا کے نام سے جانتی ہے اور کیا کہوں ناظرین کہ آپ شیر خدا بھی ہیں اور داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ولی وسلم <سلسل> بھی ہیں آپ ساہد رفققار بھی ہیں اور تو الزہرا رضی اللہ تعالی انہا کے شوہر نامدار بھی ہیں اور آپ کی مزید کیا مراتب ہیں کچھ اور کلام کریں گے اپنی زبان کو اپنے فہم کو اپنے علم کو مزید مراتب بخشیں گے آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی آپ سے ایک مختصر ہمری خواتین مزراج ٹرانسمیشن میں اور مولا علی کرملا وجل کریم کے نسبت سے گفتگو کے حوالے سے ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جن ادبال حاضر خدمت ہے نازن بات پوری تھی جیسا کہ میں نے ارج کیا کہ مولا علی کرملا وجل کریم آپ شیر خدا بھی ہیں ناماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ واڑی وسلم بھی ہیں حیدر بھی ہیں اور صاحب ذوالفقار بھی ہیں بی بی فاطمہ الظہرا رضی اللہ تعالی انہا کے شوہر نامدار بھی ہیں اور حسنین کریمین کے والد بزرگوار بھی ہیں صاحب صحافت بھی ہیں اور صاحب شجاعت بھی ہیں عبادت والے بھی ہیں ریاضت والے بھی ہیں فصحت و بلاغت والے بھی ہیں علم والے بھی ہیں علم والے بھی ہیں, ہیں، فاطح خیبر بھی ہیں اور میدان خطابت کے شہ سوار بھی ہیں غرض یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنی کمال خوبیوں سے آپ کو ناظرین نوازا تھا اور جتنی فضیلت کے حوالے سے آپ کے حوالے سے حادثی اتری ہیں اتنی کسی اور صحابی کے حوالے سے نہیں اتری اور فضیلت کی ناظرین مہراج تو دیکھیے یہ من کنت مولا مولا علی مولا ارے جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے اب جس کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ مدد کا تصور کیا ہے تو پہلے وہ علی کو سمجھ لے اور جس نے علی کو سمجھ لیا اس نے مجھ کو سمجھ لیا اس سے آگے بات کو بڑھاؤں ناظرین تو انا العلم ولی الباب میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے اب بات یہ ہے کہ شہر میں داخل ہونا چاہتے ہو تو پہلے اس دروازے کو کھول کے دیکھو کہ جس کا نام علی ہے جس کا نام مولا علی ہے جس کا نام حضرت علی ربی اللہ تعالیٰ انہو ہے تو آئیے ناظرین آج ذرا اس دروازے پر دستک دے کر دیکھتے ہیں کہ مولا کا دروازہ کیا کہتا ہے مولا کے دروازے پر کھڑے ہو کر ہم سوالی سوال کرتے ہیں کہ مولا آپ کی فضیلت ہم تو بیان نہیں کر سکتے آپ کے فضائل بیان کرنے والی ہماری زبان ہی نہیں ہے ہمارا علم جہاں پر جا کے ختم ہوا کرتا ہے آپ کے فضائل تو وہاں شروع ہوا کرتے ہیں لیکن آپ کے دروازے پہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے شہر کا دروازہ کہا ہے ہم بھکاری ہم سوالی ہم فقیر وہاں پر کھڑے ہو کر دستک دیتے ہیں کہ مولا آپ خود بتائیے کہ ہم آپ کی فضیلت کیسے بیان کریں اور کس انداز سے فضیلت کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں اکیس سمودان المبارک کا موقع ہے ناظرین ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آپ کے ہمارے ہم سب کے عرد العزیز فقیر الخر شیخ العدیز محترم جناب مفتی ابو بکر صدیق صاحب ان کے ساتھ تشریف فرما ہے بہت ہی خوبصورت انداز سے گفتگو فرماتے ہیں سید زیادہ ہے اور آج کے پروگرام کے نسبت سے ماشاء اللہ سادات کرام کو سننے میں بڑا مزہ آئے گا محترم جناب اللہ مح سید مظفر حسین شاہ صاحب آخری میں ناظرین تشریف فرمائے ان کے بارے میں کیا کہوں ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے صرف پاکستان بلکہ بین الاقوامی سطح پہ آپ کو ایک مقام ادا کیا ہے آپ کے والد گرامی غلام فرید صاحب صاحب ماشاء اللہ پاکستان کا نہ صرف ایک بہت, بہت بڑا نام بلکہ جو صاحب کر کے چلے گئے آج لوگ اس کی اتباع کر رہے ہیں اس کو فالو کر رہے ہیں آپ کے ہیں ماشاء ان کو ہم جس نام سے جانتے ہیں امجد فرید صابری آپ کو میں اگر کہوں کہ آپ لیونگ لیجنڈ آف پاکستان ہیں تو غلط نہیں ہوگا ہمارے درمیان تشریف فرمائے ان شاء آج ان سے قبالی سیٹ کے ذرا ناتوگر ہم سنیں گے کہ کس انداز سے آپ کی کوسمی شامل کریں گے بہت مختصر وقت مولا علی کے حوالے سے گفتگو رہے گی اور یہ ایبان آپ کا منتظر رہے گا مفتی صاحب آپ کو اللہ صاحب آپ کو امجد فری صاحب صاحب آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں سلام کرتا ہوں <تصحاب> <تصحاب> صاحب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طریقت کے سلسلے کا ملتحا قیدا کو کہا جاتا ہے یہاں سے بات کا آغاز کرتے ہیں ولایت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں کیا بتاتی حاضب اللہ وزیم بسم اللہ الرحمن اللہ محمد علسلہ محمد نبی کریم رف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمین کو فیوز عطا فرمائے اور ان فیوز میں مختلف قسم کے فیوز تھے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو جو فیض عطا فرمایا وہ ولایت کا خصوصی فیض عطا فرمایا جبکہ شیخے نے کو سید بکر صدیق سید نمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو نبوت کا فیض عطا فرمایا یہی وجہ حدیث کریما میں آیا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمرِ فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہے اور ولایت کا جو ہے حضرت علی رضی اللہ علیہ کے ساتھ مخصوص کیا تو ولایت کے جتنے بھی سلاثل آ رہے ہیں سوائے ایک نقش کے یہ سید صدیق سے باقی تینوں یہ علی رضی اللہ عنہ سے ہے اور جو بھی کوئی ولایت کے مقام کو حاصل کرتا ہے وہ حضور وقت پاک کردی اللہ تعالیٰ کے قدموں سے گزرتا ہوا مولانا کائنات حضرت علی رضی اللہ کے خدمت میں آتا ہے آپ اس کو اوکے کرتے ہیں تو پھر بات آگے بنتی ہے ورنہ وہ اور اگر آپ ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو آپ داخل سلسلہ ہو ہی نہیں سب سے اللہ صاحب یہ فرمائیے کہ سلسلے کا منتہا طریقہ کے سلسلے کا منتہا مولا علی کو کہا جاتا ہے جیسا کہ انہوں نے کہا کہ نسبلی سلسلے کے علاوہ تمام سلاث جو ہیں وہاں سے اس کا سلسلہ جا کے ملتا ہے اچھا ایک بات کو میں آگے بڑھاؤں میں تو یہ کہتا ہوں کہ ولاعت کا در ہی مولا علی کے در سے کھلتا ہے ان کے در سے اگر ولاعت کا در نہ کھلے تو معاملہ ہی حل نہیں ہو سکتا آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا وجہ تھی کہ تمام کے تمام سلاثر جو ہیں وہ مولا علی کے در پہ جو ہے کے کھڑے ہو گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی صاحب نے اس پر بڑا جامع کلام فرمایا کہ تمام سلاثر جو وہ اگر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ منتہا ہوتے ہیں اور نبی کریم علیہ الصلاۃ السلام نے اپنی ولایت کا فیض آپ کو محمد فرمایا ہے جہاں پر سلسلہ نقشبندیہ کی بات ہوئی تو میری تحقیق یہ ہے کہ سلسلہ نقشبندیہ کو بھی فیض مولا علی سے ہی ملا ہے اچھا مج الفسانی زمانی مکتوبات کے میں خود اس بات کا ذکر کرتے ہیں جو سلسلہ نقشبندیہ کی ایک مسلم شخصیت ہے وہ فرماتے کہ میں نے اس بات کو پا لیا کہ ولایت کبرا اور قدبیت کبراں یہ سعید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو بات جاری رکھی علامہ صاحب شامل کریں گے ایک کالر کو لیکن کالر کو شامل کرنے سے پہلے کچھ آپ بھی چھڑیں گے کچھ ہم بھی چھڑیں گے ملاقات کرتے ہیں آپ سے ایک مختصر سوکھ ہے اس ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال مولا علی کرملا وزول کریم کی خصوصی ٹرانسمیشن کے حوالے سے آدمی خدمت ہے ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں جناب مفید بکر صدیق صاحب ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سید مظفر حسین شاہ صاحب آخر میں تشریف فرمائے جناب امجد فرید صابری صاحب شامل کرتے ہیں جناب اس ایوان کے سب سے پہلے کالر کو دیکھیں ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم کیا فرما دیتے ہیں آپ کے طریقہ جتنے بھی ہیں ان کا منتہا آج کی جاتے ہوئے مفتی کی بات کو تھوڑا آگے لے جا رہا ہوں میں اور وہ یہ ہے کہ سرسر نشبندیا کے جو ماضی قریب کے بانی مبانی کہلاتے ہیں بلکہ مجدد کہلاتے ہیں ان کو مجھے کہا جاتا ہے سر نشبندیا میں تو آپ کئی زمانی فرماتے ہیں مقصوبہ شریف کے اندر کہ اپنے نظریے کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے خودبیت اور روحانیت کا درجہ حضرت کو تا فرمایا اور مولا علی سے امام حضرت امام حسین امام حسن امام حسین کے تسلسل سے چلتے ہوئے فرما اس کا اظہار حضور سیز شیخ عبد القاطی جیلانی کی صورت میں ہوا تو لہذا اگر کوئی مولا علی سے فیض لینا چاہتا ہے تو سرکار غوث اعظم سے گزر کے جائے گا <تصفح> <تصفح> شاہ صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اسی موضوع کو روحانیت اور طریقہ کا منخواہ جو آپ نے سوال کیا کہ امت میں راہ جذب کو کھولنے والے مولا علی ہیں راہ جذب روحانیت کے دروازے دریچے قربانی اور اثار کے جذبے کو کھولنے والے ایک <تصفح> بہت <تصفح> جنےد صاحب بڑا مشکل تعریف کر دی ہے ہم نے اشاعد اللہ صاحب نے تو پھر آج مثال دے کر کبھی ہوتا ہے کہ تعریف مشکل ہوتی ہے تو آج اس کی مثال دے کر اس تعریف کو واضح کر دیا جاتا ہے تو آپ ولایت کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ امت میں راہ جذب کو کھولنے والے مولا علی ہیں یہ کیسے سمجھ میں آئے تو فرمایا کہ رائے جج کی سب سے کامل شخصیت شیخ عبدالخاطر جی یہاں سے دونوں دو درجوں کو وہاں پر جو ہے واضح کیا آپ کا جو سوال ہے وہاں پر بولا بالکل جو, جو ہے وہ کامل ہوتا ہے کہ جناب سلاسل کا فیض روحانیت کے اعتبار سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مفتی صاحب نے فرمایا کہ نبوت کا فیض ان صاحبوں کو منت فرمایا اور ولاق کا فیض ان کے ذریعے مرمت فرمایا کہ جن میں روحانیت ہے تفیر قلب کا حصہ ہے اور روحانی انقلاب کی بات اچھا مولا علی ایک سلسلہ جیسا کہ آپ نے فرمایا جسے قبض القادر جلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہو رہی ہے تو بارویں پشت جاپ کی جو ہے وہ امام علی مقام سے بلکہ آپ تو جدی حسنی حسینی ہیں بالکل وہاں پہ جا کے مل جایا کرتی ہے اور وہ سلسلہ جو ہے وہ انداز سے مل رہا ہے اچھا ایک بات مفتی صاحب یہ بتائیے کہ مولود کعبہ کے حوالے سے کیا کانسیپٹ ہے بنیادی طور پہ مولا علی کا دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے بارے میں مشہور روایت یہی ہے کہ آپ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے اور خانہ کعبہ پیدا ہونا ایک فضیلت کی بات ہے الحمد یہ مگر اس سے جو ہے یہ تصور لینا کہ اس میں پیدا ہونے والا خدا کا بیٹا ہے تو یہ ایک مشرکانہ عقیدہ ہے کیونکہ اس سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علاوہ بھی بعض بازار صحابہ کرام بھی خانہ کعبہ میں پیدا ہوا بلکہ عربوں اربک کسٹمز میں بھی یہ بات آتی ہے کہ جب خواتین کو درد دے دے ہوتا تھا تو وہ اپنے تکلیف کو کم کرنے کے لیے خانہ کعبہ میں پناہ لیا کرتی تھے <تصفح> تو یہ بلا شبہ اقبر آپ کی فضیلت تو ہے <تصفح> <تصفح> اچھا اس فضیلت میں ایک بات مفتی صاحب یہ نظر نہیں آتی کہ وہ جس وقت حمل جو ہے وہ عورت حمل سے ہوتی ہے اور جس وقت بچہ جو ہے وہ دنیا میں تشریف لا رہا ہوتا ہے تو عورت جو ہے اس وقت ناپاکی کے عالم سے گزر رہی ہوتی ہے لیکن اللہ کا گھر تو بڑا طاہر ہے بڑا پارک ہے بڑا پاکیزہ ہے تو یہ مولا علی کی فضیلت نظر نہیں آتی کہ اس موقع پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت ادا کر دی مولا علی کو کہ وہاں پہ جو ہے ان کا ان کی بلاذت ہوئی بلا بھائی میں نے کہا فضیلت تو ہے اسے اور بعض دیگر صحابہ کو بھی فضیلت حاصل ہے اچھا اس کے ساتھ یعنی شریک ہیں اس فضیلت میں اچھا ایک بات علامہ صاحب یہ فرمائیے کہ قبول اسلام کے حوالے سے مختلف روایات ہیں یعنی دس سال کی بھی عمر بتائی جاتی ہے نو سال بھی بتائی جاتی ہے اعلیٰ حضرت نے اس کو آٹھ برس فرمایا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایکچل عمر کیا تھی دیکھیے اس میں جہاں تک آپ نے خود مورین کے اختلافات کو بیان کیا تو یہ کوئی زیر بحث بات نہیں ہوتی بلکہ اگر آپ دیکھیں تو عشر اشیر لوگ تاریخ کی دنیا میں ایسے ہوں گے کہ جن کی ولادت اور مماد کی تاریخ متحقق ہوگی <تصفح> ورنہ اکثر, اکثر اکثر بات دیکھیں گے تو جناب ان کی فضائی اور مناقب کو اتنی قصر سے بیان کرنے کے باوجود ان کی ولادت کی تاریخ میں اختلاف پایا گیا <تصفح> تو یقیناً فاضل برحمٰ نے آٹھ تاریخ ذکر کی بات میں دس تاریخ ذکر کی یہ اپنی جگہ پر ہے لیکن تمام اس بات پر متحقق ہے کہ بچوں میں ایمان لانے میں مولا علی رضی اللہ سب سے قدیم الاسلام آپ کا جو ہے وہ کہا جاتا ہے رہیں گے آپ, ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ مولا علی کی اس سپیشل کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے ایک مختصر ضوفے کے بعد خواتین اسٹارٹلیشن کے ساتھ مولا علی کرم اللہ وزل کریم کے تسکرے کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جلید اقبال حاضر خدمت ہے ہم اللہ صاحب بات کر رہے تھے اس حوالے سے کہ مولا علی کی ولادت کے بعد جو قبول اسلام کے معاملات ہیں تو آپ قدیم الاسلام جو ہے وہ کہلاتے ہیں اچھا یہ بات تو طے ہو گئی ابھی بتائیے کہ میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت اتنا چھوٹا بچہ جس کی عمر آٹھ سال یا نو سال مختلف روایتوں کے مطابق اس نے اسلام قبول کیا تو کیا ایسی بات تھی کیا تیار کیا جا رہا تھا تیاری کا پروسس تھا یا پہلے ہی سے جو ہی سارے معاملات رہے تھے کیا معاملات اس کی دو وجہ ہیں اور دو سو سے بن سکتی ہیں <تصفح> ایک تو اس کے ظاہری اسباب ہے اور ایک نصبی اسباب ہے <تصفح> نصبی اسباب کے اعتبار سے آپ کے اندر تفہیر اور پاکیزی موجود تھی جس کی بنا پر آپ نے بیانت اور حق کو دیکھا تو بلا کسی تعمل اور توقف کے سو قبول کر لیا اور ظاہری اسباب یہ تھے کہ جب سید عالم صلی اللہ علیہ و نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو حضور کی بارگوں میں پہنچے گا حضور یہ عبادت جو آپ فرما رہے ہیں ایسی عبادت تو ہم نے کبھی دیکھی نہیں میں اپنے والدہ سے پوچھ کر آتا ہوں تو سعید عالم صلی اللہ علیہ کہ بات کسی پر نہ <تصفح> رب قریب نے مجھے مجھے مبوس کر دیا ہے اور میں نے اپنی دہشت کا اعلان کر دیا ہے تو پھر وہ رات کو گئے اور اسی اپنی باطنی کیفیت کو جلا بخشی اور وہ ظاہر منتقل ہوئی اور آپ آئے اور اپنے اسلام کو بولے اچھا مفتی صاحب ایک بات فرمائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام پرورش جو ہے مولا علی کی خود فرمائی ہے اس کی بنیادی ضرورت کیوں کر محسوس آئی کیا وجہ تھی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی نگاہ نبوت اس بات کو بھی دیکھ لیا تھا کہ آگے جا کے مولا علی کے کی اوپر کیا ذمہ داری آنے والی ہیں دیکھیں یہ سب کے سب باتیں جو ہیں یہ سب کے سب سوچنے کے قابل ہیں اور بالکل یہ وجوہات ہو سکتی ہیں کہ تمام کی تمام حکمت ظاہری حکمت اس کی جو بیان کی ہے محمد نے بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احسان تھا ابو طالب کا آپ کے چہچہانا کہ بچپن میں انہوں نے آپ کی پروشی فرمائی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پروش کر کے وہ احسان اتارا ٹھیک ہے پھر دوسری بات وہی جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روحانیت کے امور اپنی امت میں فرمانے اور قیامت تک کے لیے ہیں وہ امور تو اس کے لیے سید ناری رضی اللہ تعالیٰ اپنے کو اپنے سروس میں لے گئے سرکار کو منتخب کیا گیا اس کام کے لیے آپ کے خاندان کے حوالے کیا تھے اللہ صاحب خاندان کے حوالے سے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجی سے پا کہ رب کریم نے جب خلق بنائی تو سب سے بہترین خلق کو مجھے رکھا اور جب قبیلے بنائے تو سب سے بہترین قبیلے میں مجھے رکھا تو فرمایا کہ خلق میں ذاتوں میں اللہ نے سب سے بڑا عروج عرب کو دیا اور عرب نے رب کریم نے سب سے زیادہ فضیلت قریش کو دی اور قریش میں سب سے زیادہ فضیلت بنو ہاشم کو دی اور بنو سے میں سے فرماتے ہیں کہ فضیلت مجھے دی یعنی میری ذات کو پڑھا جائے تو ساری کائنات کا حسن بن جاتا ہے اور سارے حسن کو سمیٹا جائے تو ذات محمدی بن جاتی ہے واہ واہ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی نے ہاشمی ہے قریشی ہے واہ واہ واہ یہ آپ کے خاندان کی سب سے بڑی وجاہت ہے جی اور سب سے بڑی کرامت ہے اور اس حوالے سے کہ جناب قریش کا وہ خاندان اور بنو ہاشم خاص جو اس کی شاخ ہے وہ بیانت کے اندر علم کے اندر فطانت کے اندر جو مرضی کے اندر اثار کے, کے اندر بردباری کے اندر یعنی شعبۂ زندگی کے جتنے شعبے جو فضائل اور کمال اور منال پر مبنی ہے تو پورے دنیا کے اندر قریش اور بالخصوص ہاشمی کو وہ مرتبہ اور شرف حاصل ہے اور آپ پہلے وہ ہاشمی شخص ہے جو ایک ہاشمیا سے پیدا ہوئے ہیں اور آپ کو اسی فضیلت کے ساتھ گویا کہ یاد کیا گیا ہے یہ خاندان کی شرافت اور جو دیانت ہے یہ کسی اور عرب کے قبیلے کے اندر نہیں تھا اچھا کتنے بھائی آپ کے تھے اور تعداد کے اعتبار سے کیا تاریخ ملتا ہے تاریخ میں یہ آتا ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ جو مہاجرات ہیں اور انہوں نے ہجرت کی ہے سیدہ فاطمہ بنت فی اسد رضی اللہ عنہا ان کے بسن مقدس سے گویا کہ آپ بہن بھائی کی تعداد تقریباً یقیناً تاریخ کا اختلاف بھی ہوگا لیکن اس میں جو زیادہ اکثر رائے اور جمہور کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ وہ چھ ہیں یعنی مولا علی سمیت چار بھائی اور آپ کی دو بہنیں آپ کے سب سے بڑے بھائی طالب ہیں جس کی بنا پر آپ کے والد کو اور آپ نے خود میں بھی ان کو شیبہ اور اس قسم کے نام یاد کیا تو اصل نام تو ان کا وہی تھا हुँ. لیکن آپ کی کنیت آپ کے بڑے بھائی جو طالب تھے ابو طالب کی وجہ سے ابو طالب ہے بالکل ان سے چھوٹے جو ہیں جو گویا کہ زیبر اسلام سے ہوئے ہیں سید ناقی رضی اللہ آراستہ فتح مکہ میں اور ان سے چھوٹے جو ہیں اور اس سارے بھائیوں میں دس دس سال کا فرق ہے ان دو بھائیوں پہ کلام آپ نے فرمایا نا. دو پر ہم مزید کلام کراتے ہیں ناظم رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سے ایک بار. کے ساتھ اور مولا علی کرم اللہ وز الکڑیم کو خراج تحسین خراج عقیدت پیش کرنے کے حوالے سے ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد اللہ نفوال حاضر خدمت ہے ناظرین ہمارے درمیان تشریف فرم ہے لونگ لیجنڈ آف پاکستان جناب امزید فری شاعری صاحب ان سے کلام سنتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اس مختصر وقت میں آپ کی قوض بھی شامل کریں گے امجید بھائی بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا بسم اللہ بن گئی بات کرم ہو گیا نسلے تو من ہری ہو گئی میرے لب پر محمد کا نام Mm-hmm. جس دن سے اے تاج دادے ہرم میری جس دن سے اے تاج دادے ہرم دو سوتوں سے تیرے تو ہلکی ہو گئی بن گئی بار بل دیا کرو اپنا سو یا جایا کرو میں بلے داد میں آپ بیٹھا جو میں بلے میں آپ بیٹھا جو اس کی بندہ کبی لوگ بن گئی بات مجھ پہ کتنا کرم ہو گیا لوگ کہنے لگے بندے تنگا مجھ پہ کتنا سرو ہو گیا یہ لوگ کہنے لگے پنچ تک کا ماشاءاللہ گرا لے کا جب سے منا کر ہوا اس گھر کا جب سے منا کر سب سے اہ میری ماشاء اللہ محمد بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو ماشاء اللہ ناظرین رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ایک کمرشل بریک کے بعد ملاقات ہوتی ہے ایک وقت سے ان کی ٹرانسوشن خصوصی ٹرانسمیشن جو کہ مولا علی کرملا وزل کریم کے حوالے سے ہے آپ کا میزبان محمد جید اخوال ایک بار پھر حاضر خدمت ہے شامل کرتے ہیں جناب اپنے پہلے کالر کو اور دیکھیں ہمارے ساتھ اس موقع پر اس میں کون ہیں السلام علیکم وعلیکم کیا جناب ہاں میں انڈیا سے بول رہا ہوں ہندوستان سے کون صاحب بات کر رہے ہیں عبد الرکیم بات کر رہا ہوں جناب فرمائیے جاننا چاہ رہا تھا جات کی جو رکھی گئی ہے چاندنی اور سونے کی میں مفتی صاحب سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر چاندنی کی رکھیں گے تو بہت کم اس میں ہے سترہ ہزار روپے کیوں کہ ایک بہت چھوٹی رقم ہے جب میں جاننا چاہ رہا تھا اگر سونے پہ رکھے جو جس کی قیمت چھیتر ہزار روپے کے تو کس پہ اپن کریں گے میں جاننا کرا چاہوں گا ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں آپ کو بہت شکریہ ہندوستان سے کال کیا علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جناب ہیلو کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں جیس بھائی میں جہاں سے بات کر رہا ہوں کراچی سے جی جہاز صاحب جیسے مفتی صاحب کو بھی تو ہمارے بیٹھے ہیں ان کو بھی السلام علیکم وعلیکم السلام فرمائیے جیسے بھائی یہ پتا کہنا تھا مفتی صاحب سے کہ اگر ہمیں کوئی حضرت علی کے کوئی واقعات ایسے عمارت روز واقعات اگر ہمیں بتا دیں بالکل ہمارے لیے بہت اچھا ہوگا ظاہری مبارک تھا وہ اس کے بارے میں ذرا ابھی تک ہمیں نہیں آئے ان شاء اللہ ان شاء اللہ ضرور آئیں گے آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی اللہ صاحب بات تو وہی سے کنٹینیو کریں گے آپ نے دو برادر کے بارے میں فرمایا تھا دو مزید باپ میں رہا تھا کہ مولا مورالی کے چار بھائی ہیں مولا مورالی سمیت اور ان ہر بھائیوں میں عمر میں دس دس سال کا فرق ہے بڑے بھائی طالب ہیں جن کی وجہ سے آپ کی باری تو متعلق کر لیں اس سے چھوٹے عقید ہیں جو خطا مکہ میں ایمان لے کر آئے ہیں ٹھیک ہے اور ان سے چھوٹے حضرت جعفر تیار ہیں اور سب سے چھوٹے حضرت مولا مولالی اچھا جعفر تیار کیوں کہا جاتا ہے اور سب سے زیادہ ان کا نام جو ہے بڑا مشہور ہے اس پورے لسب کے حوالے سے کیا معاملہ ہے جن کی شجاعت اور ان کا مرتبہ مقام اتنا اعلیٰ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو غزہ موقع بھیجا اور جب آپ شام کی جگہ پر وہ جو موقع جگہ ہے وہاں پر جب یہ کا مار شروع ہوا تو آپ نے اپنے گھوڑے سے اتر کر تلوار ہاتھ میں لے کر ان کے لشکر میں دشمن کے لشکر میں داخل ہو گئے اور علاء کلیم الحق کی غرض سے آپ نے قطار شروع کیا یہاں تک کہ جسم پر آپ کے نبے سے زیادہ زخم آئے اور آپ کے دونوں ہاتھ جو تھے وہ کٹ چکے تھے احسان احسان جب آ جھنڈا آپ کے دائیں ہاتھ میں تھا تو جب دائیں ہاتھ کٹا تو آپ نے بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا احسان احسان تو جب بائیں ہاتھ کٹا تو آپ نے منہ میں پکڑ پکڑی تو کسی ظالم نے ایک نیزہ آپ کے سینے میں مارا جس سے آپ کی روح جو تھی وہ جسود عمری سے پرواز کر گئی تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت موجود ہے اس روایت سے سے آپ کروائیں گے تھوڑی سی چھوڑتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم سر وعلیکم میں بول رہی ہوں ابھی ایک عالم صاحب نے فرمایا تھا کہ جو خدا کے گھر میں پیدا ہوا اس کے گھر میں وفات پائی اس کو خدا کا بیٹا کہا جاتا ہے اب ہم لوگ پڑھتے ہیں علی وزی اللہ وسیع رسول اللہ یعنی کہ اللہ کا ولی اور اللہ رسول کا وسیع جب وہ رسول کا وسیع ہے تو اللہ کے ساتھ کیسے قرآنہ خاصہ ان کیسے ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے کے بیٹے کا تصور حضرت عیسیٰ سے منصور ہے جن کو ختم کرنے کے لیے حضور پر سورہ ایک لاکھ ہوئی تھی اگر حضرت کوشچن کیا ہے یہ بتائیے آپ کا ایکچول کوشچن کیا ہے یہ بتائیے ہلو ہلو آپ کا جو ایکچول کویشچن ہے وہ کیا ہے یہ بتائیں اس چیز میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اپنے پرسپشن سے اگر آپ تھوڑا سا کنارہ کریں اور اپنے کوشچن سے آئے تو مزہ آئے گا بات کرنے میں میں یہ یوں بتانا کہ یہ لوگوں کو مس گائیڈ کرنے والی بات ہے کہ خدا کے گھر میں پیدا ہونے والے کو خدا کا بیٹا کہا جاتا ہے مفتی صاحب نے اس میں کلام کیا آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی جی علامت صاحب آپ رسول کیا سلمان بیان کر رہے تھے جی میں شہید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا تھا کہ جس وقت حضرت جافر تیار شہید ہو گئے تو نبی کریم علیہ السلاۃ السلام کی خدمت میں حضرت جبریل آئے تو نبی کریم علیہ السلاۃ السلام نے جبریل سے کہا کہ جبریل مجھے ذرا یہ بتاؤ کہ میرے غلام زید بھی اس میں شہید ہوئے ہیں اور حضرت جس طرح عدیش بھی اس میں شہید ہوئے لیکن جو جو شہید ہوتا رہا وہ سیدھا جنت میں جاتا رہا لیکن جب میرے بھائی حضرت جعفر شہید ہوئے تو میں نے دیکھا کہ تم نے ان کے کٹے ہوئے بازو کے لیے سونے کے دو پر میں کرا اور ایک پردائیں طرف اور ایک طرف بائیں طرف لگایا اور, اور مزید بات جاری رکھیں گے قطع کلام محتم بڑی خوبصورت باتیں چل ہی رہی ہیں سے ایک مختصر راجستان ٹرانسمیشن اور مولا علی کرملا وجل کریم کو خراج عقیدت پیش کرنے کے حوالے سے ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے اللہ صاحب جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصی تفریح بیان کر رہی ہے میں یہ خاندان رسول کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے اور اہل بیت کی اس میں بہت بڑی تعریف اور حیثیت بازی ہوتی ہے, محیز محیز ہے کہ جس وقت یہ سارے صحابہ شہید ہوئے تو جبیری سے پوچھا میرے آکا نے علیہ السلام السلام میں کہ میرے سارے صحابہ شہید ہوئے تو وہ سیدھا جنت میں چلے گئے <سلام> لیکن تم نے حضرت جعفر کے لیے سونے کے پر لائے اور وہ سونے کے پر لگا کر گویا کہ جنت میں گئے اس کی کیا وجہ ہے تو حضرت جبیل نے سید عالم کی بار بنرش کیا کہ مجھے آپ کے رب نے حکم دیا تھا کہ نیکیاں تو سب نے کی تھی یہ کہ بیٹ میں تھا کیا بات یہ نیکی کرے گا تو اس کا اجر بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں سب سے منفرد ریختہ نظر آئے بات جاری رکھتے ہیں السلام علیکم ہلو السّلام علیکم السلام علیکم جنید بھائی وعلیکم السلام اور نئی طرف سے جس تمام ناظرین ہیں میں فل کو بھی سلام السلام علیکم میں روبینہ بول رہی ہوں کراچی گلشن اقبال سے جی میرا سوال یہ تھا حضرت علی کے حوالے سے کہ نادر علی کا کچھ علی کے بارے میں کچھ ڈالی بالکل آپ کو بتاتے ہیں ناد علی ازغر اور ناد علی اکبر کی فضیلت کیا ہے آپ کو ضرور بتائیں گے آپ کا بہت شکریہ آپ نے کال کی مفتی صاحب تھوڑا سا اور بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مکے سے لے کے مدینہ انہوں نے ہجرت فرمائی تھی تو آپ نے حکم دیا تھا مولا علی کو تم میرے بستر پہ لیٹے رہنا اور سب سے آدر تھی اور یہ فرمایا تھا کہ تمام جتنی بھی امانتیں ہیں وہ اہل قورش مجھے کفار ہے ان میں تقسیم کر دینا اب بات سرکار کی طرف سے ایک ضمانت تھی اس ضمانت کو ہم مولا علی کی فضیلت کے حوالے سے کیسے دیکھیں گے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو موقع تھا وہ نہایت ہی مشکل موقع تھا اور یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ یہاں پر ہر انسان اپنی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے کانفیڈینشیل موقع پر اسی شخص کو دعوت دی اس کام کے لیے جو جو اس کام کو کر سکتا تھا اور ایسے موقع پر انسان اپنے قریبی ترین لوگوں کو بلایا کرتا ہے قریبی ترین لوگوں کو منتخب کیا کرتا ہے کیونکہ ہر شخص اس کام کے میں تیار نہیں ہوتا تو یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لبیک کہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر بستر پر سو جانا دراصل اپنی جان کی قربان اپنی جان کو رسول اللہ کو کتا کر دینا ہے اور